الله السلام عليكم من السلامة والرزيم من همزه ونفه ونفه يا أيها الذين آمانوا لا تطربوا الطلاة وأنتم سقارا حتى تعلموا ما تقولون وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَبِرِي سَلِينٍ حَتَّى تَعْفَقِلُونَ وَإِنَا كُنْتُمْ غَرْبَاؤُ عَلَى سَقَرٍ أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَابِتُ أَوْلَا بَخْسُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاًا سَتَيَمَّمُهُ سَعِيدًا سَيِّدًا هَمْ سَحْرُوا بِبُجُوهِكُمْ یا اے ہوں ایو جو ایمان لائے ہو لا تب اس کا راتا رن تم جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ حتّا تعلن ما تقولون حتہ کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو ولا جنوبم الا عادری شریر اور نہ اس حال میں کہ تم جنبی ہو پھر بھی قریب نہ جاؤ اللہ عابی سبیر مگر راستہ قبول کرنے والے حد کا سب یہاں تک کے تم غسلتا ہوا اوہرا سپر اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو أو, او جا أحد من کم منوا اولا مسلم من یا تم نے سے کوئی فضا حادث سے آیا ہے یا تم نے بیویوں سے ہے پانی نہ پاؤ فتح با تو گرد و بار والی باقی مٹی سے دو سمستا وجوہی تم و عید تو تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسق کرو ان کا یقین اللہ تارا بہت زیادہ معاف کرنے والا بہت زیادہ بخشنے والا ہے شراب کی حرمت کے بارے میں سب سے پہلے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 مہما اس دور میں نفٹی ان کا گناہ فائدے کی نسبت زیادہ ہے پھر شراب اور جلے کے گناہ اللہ تعالی نے نفسی کی نسبت بڑا قرار دینے کے بعد ابھی گرمت مکمل طور پر نہیں ہوئی صرف ایک نفرت دکھائی ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ گناہ زیادہ ہے فائدہ تھوڑا ہے تو تھوڑے فائدے کی خاطر زیادہ گناہ بندہ کیوں حاصل کرائے اس لیے وہ اسے بچنے کی جی ایک قسم کی ترغیب تھی اس میں شاہبر کے رام اس آیت کے ناظر ہونے کے بعد ہی شراب سے فائدہ اٹھاتے رہے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 ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو تو پھر اس پر اللہ سبحانہ ہوا تھا نے یہ والی عید نہ رکھ کہ نشہ بھی تم پر حرام نہیں ہے لیکن جب تم نشے کی حالت میں ہو تو پھر نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں نماز کرو گے تو تمہیں پتا نہیں ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے کام گڑبڑ نہ ہو گئے اس لیے جانب سنبھایا اللہ خالات کا امن تم سکارا ایمان نشے کی حالت میں نماز سے قریب نہ جاؤ اس میں بھی ایک حد تک شراب سے نفرت بھی دلائی گئی ہے کہ نشے کی حالت میں شراب بندے پی ہوئی ہو تو پھر وہ اب نماز نہیں پڑھ سکتا نیکی سے اس کو رکنا پڑ جائے گا نماز جیسے ہاں اس لیے, لیے محشے کی حالت میں ہے لہذا لا تفرہ مسالاتی آیت نازل کر کے بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یعنی شراب کے بارے میں مزید نفرت ہی دلائی پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ شیطان کو تمہیں شراب اور جوے بغیرہ کے ذریعے اللہ کے ذکر اور نواب سے رکنا چاہتا ہے نفرت یعنی کی جائے پھر اخیر میں جا اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرمت کا حکم ناز کر دیا انبل اسلام شیخان شراب اور جوا اور قسمت آزمائی کے تیر اس وقت تیروں کے لیے قسمت ازمائی ہوتی تھی آج کل موجودہ دور میں یہ انامی کوپن انعامی بان لاکریاں جی اور اسی طرح یہ لکی کمیٹیاں اور پتا نہیں کیا, کیا کیا کچھ نکلا ہوا ہے تو قسمت ازاؤ یہ قسمت ازمائی کرنا یہ رنسر من شری کہا شیطانی عمل ہونے کی وجہ سے لاکھاتے ہیں گندہ ہے سے فنی اس ایپ کے نازل ہونے کے بعد شراب اور, اور قسمت کے طریقے ان سب کی غذمت والے نازل ہو اس کے بعد مکمل طور پہ پرہیل شروع ہوا شراب سے اب یہاں پہ اس نے فرمایا ہے لاکر سالات کا وہ انتم نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ ہر ما ترون حرکہ کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو جو تم کہہ رہے ہو اس بات کا تمہیں جب تک پتا نہیں چل جاتا کہ ہم کہہ جا رہے ہیں اس وقت تک نماز کے قریب نہیں جانا تو یہ کہہ سکے نشے کی وجہ سے پیدا ہو جائے یا کسی اور وجہ سے ہو کہ مندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو ایسی حالت میں اس کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے نشے کے علاوہ یہ کیفیت بس نیند کے غلبے کی وجہ سے بھی ہے مندے پر نیند کا بہت زیادہ مزہ ہے شدید نیند اس کو ہری ہو جائے اور وہ کھڑا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کیا کہہ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 عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ نشے کی دوائی ہے نشے کی دوائی حالانکہ یہ تین چیزیں الگ الگ ایک دوائی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مسکر جو نشہ آور ہے دوسری دوائی ہے جس کو کہا جاتا ہے منڈربن اس کا کام صرف اور صرف نیند لانا ہے بعد اس کو کہتے ہیں منڈروین ادویات اس سے نشا نہیں آتا دماغ بننے کا ٹھیک رہتا ہے صرف نیند ساری ہو جاتی ہے نیند کا للواڑ ہو جاتا ہے سلانے کے لیے یہ دوائی استعمال ہوتی ہے تیسری قسم کی دوائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسکن اس کیٹگری میں سن کرنے والی امار بھی آ جاتی ہے اور اسی طرح وہ دوائیاں ہوئی جن سے حرام لوگوں کو مکمل طور پہ سکون دے دیا جائے بتا سکتا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 وہ ہر دوائی اس کے نتیجے میں بندے کا دماغ حاضر نہ رہے خواہ وہ مشکل ہو خواہ منظم ہو مستقل کوئی بھی ہو ایسی صورت میں وہ نماز نہ پڑے جب تک اس کے دماغی کہتی ہے ٹھیک نہیں ہو جاتی لا تفرہ رس پڑا تم سکارا کا ماتوم اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک جو تم کہہ رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں پتہ نہ ہو حاضر دماغی کے ساتھ ہم بات کرتے اب تو ہمارے ہاں ناڑ پڑھنے والے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ہوش حواس قائم ہوتا ہے لیکن وہ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں اور بیمار کہیں اور گھوم پھر رہا ہوتا ہے بس وہ توتے کی طرح رسی ہوئی ہے نماز کرے نا خاص اس کے اور زبان ریٹھی جاتی ہے نام ساتھ چار سو چار اور ان کو نہیں پتا ہوتا ہماری ہم بالکل سے کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا تو اس کی کامو پانا چاہیے کنٹرول کرنا چاہیے بندے کو چلو نماز کا مانا مفہوم نہیں آتا سیکھنا چاہیے وہ کام از کم نماز کا ترجمہ بندے کو آتا ہو پتا ہو کہ پتا کیا ہے لیکن چلو ترجمہ جس کو نہیں آتا نفر تو آتے ہیں نا ساتھ تو یہ تو پتا ہو کہ میری زبان سے کیا لفظ ہدا ہو رہا ہے اس کے اوپر ہی غور نہیں ہوتا کہ لفظ پہنچنا میری زبان سے نہیں رہا ہے تجرے اور خون پر مہانی پر غور کرنا تو بڑی خوش ہے تو الفاظ پر غور ہو اب الفاظ پر غور نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ وہ کیا کرتے ہیں کہ نماز ادا کر رہتے ہیں اور نماز کے کلمات و الفاظ ان کی زبان پہ جو ادا ہوتے ہیں وہ ادھورے ادا ہوتے ہیں صحیح ادا نہیں ہوتے مثال کے طور پر سبحان عربی آڈا اس کو سبحان ربیا سبحان ربیا کہتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں یعنی لفظ سبحان ربیئر آ رہا ہے اس کو بنگال پوری طور پر, پر پورا لفظ تو ادا کرے وجہ کیا نہیں سر فائدہ نمال نواز آزادی نام سے ولا جنوب عبدی شدید اس سے بال محسری نے سفر جواب دیا ہے لیکن سفر کی بات تو خیر آگے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ذکر کرتی ہے تو اس کا درست بنا یہ ہے کہ بلا جنوبان جمبی آدمی نماز کے قریب یعنی نماز کی جگہ پر نہ جائے نماز کے قریب یعنی نماز کی جگہ مطلب مسجد مسجد میں جمبی آدمی داخل نہ ہو کا عامری شبیل ہے ہاں تو یہ رقم کرنے والا ہے تو وہ ٹھیک ہے گزر سکتا مطلب راستہ مسجد کے اندر سے ہو کے گزرتا ہے یا ایک آدمی ہے وہ مسجد میں سویا مکن جیسے مرکزین ہوتے ہیں اقتدار ہو گیا مرکزی ہو گیا اب یہ اس کو جب احساس ہوا کہ میں حالت جنابت میں ہوں تو یہ فوراً اٹھے اور جائے نکلے دسل کرے جا کے آبیری شبیل تو جبی آدمی کا مسجد میں داخل ہونا یہ ہونا ہے اس بارے میں تو روایت آتی ہے ان لال قرض مسجد والا جنوں میں کہ میں مسجد کو کسی حائدہ یا جمبی کے لیے حلال نہیں کرتا لیکن وہ روایت رئیس ہے ون اور شابل ہو جاتا ہے وہ کہا جا رہا ہے مسجد میں کسی کو کوئی کام ہو کام کی وجہ سے جھالت جنابت میں بھی داخل ہو اور فوراً نکل جائے اس طرح کئی داعشہ صدیقہ رو اللہ ہو عنہ ہو نبیت غریب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنا مسجد مسجد سے مجھے چٹائی کپڑا ہو تو کہتی ہیں ان میں تو حالت عیز میں ہوں فرمایا نہیں کرے گا چونکہ یہی تیرا ایس تیرے ہاتھ میں نہیں ہے گئی اور انہوں نے چٹائی اٹھائی اور نبی ترین سولہ صرف بخاری جی کی یہ روایت ہے شریف بخاری تھی وہ مشہور روایت ہے ای نین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ساری عورتوں کو نکالا اور کیا کہا وا یاد کا رجنل مسلح جو حیض والی عورتیں ہیں وہ نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے اس سے الگ رہیں آئے وہ لیکن نماز کی جگہ سے الگ رہیں عید کہا وہ نماز پڑھنے کی مستقل جگہ نہیں آر جگہ ہے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 और जुम्बी मर्द औरत दोनों के आकां बराबर हैं हालदा औरत या जुमबी मर्द या जुम्बी औरत इनके आकां बराबर हैं एक जैसे ही है आमतौर पर सिवाय चंद एक चीजों की जैसे हाल रोजा नहीं रख सकती जुम्बी मर्द हो या औरत हालत एक जिनाकत में वो रोजा रख सकते روزار بعد میں ہاردا کے لیے روزہ ہے مور کے سوا کر ہارے گا اور اگرچہ وہ روایت مسجد کا لکھا کے دن والا جنوب میں ذہی ہے لیکن اس روایت کا مخمون اس آیت اور صحیح بخاری والی بول و ملا کے صحیح ثابت ہو ہے یہ جو معاملہ ہے خارضہ اور جنبی کے حوالے سے اس میں ایک فرق سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے عورتیں نماز پڑھنے کی جگہ سے الگ رہے ہیں حیضبانی لیکن اس کے پروجود کو بلایا کہا جا رہا ہے عیدگاہ میں عیدگاہ میں عید کو بلایا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے وہ آئی آر اے ریجنل آئی وہ مسلح نہیں ہے لیکن ان کو مسلح سے جدا رہنے کا بھی کہا جا رہا بلایا بھی وہاں پہ جا رہا اس کا معنیٰ یہ ہے کہ عیدگاہ کے لیے آپ نے ایک پنڈال پہلا کیا ہے نماز عید ادا کرنے کے لیے وہ سارے کا سارا آپ نے اس کو درجہ عیدگاہ کا دیا ہے پورے پنڈال کو جہاں پہ عید کی نماز ادا کرنے کا اب اس میں کچھ جگہ وہ ہوگی جہاں پر نماز پڑھنے والی خواتین کی سطح نماز پڑھتی اور اس جگہ جو باقی رہ جائے گی وہ جتنی بھی رہ جائے کیونکہ وہ مستقبل اس کی حد کمی نہیں ہے کہ اتنی جگہ نماز پڑھنے کے لیے ہے اور اتنی نہیں مستقبل حد کمی نہیں ہے وہ تو ایک اندازے تھے کہ پنڈال تیار کیا گیا پارک میں یا سکول یا کسی بھی گراؤنڈ میں کچھ جگہ آپ نے کوشیا اب جتنا مجمع وہاں پہ آ جائے گا ادنی سہیں بن جائیں گے تو اب ان کو بلایا اسی مرکز اسی عید گاہ بردار کی طرف جا رہا ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچے وہاں پہ آئیں اور پھر وہاں پہ آنے کے بعد جب نماز भी کا بھی اور دیں وہ نماز پڑھنے کے لیے شاخبندی کریں گی جہاں تک ان کی شاخبندی ہوگئی ٹھیک اس کے بعد جو باقی جگہ بیٹھ جاتی ہے وہاں پہ بیٹھی جائیں کیونکہ نماز نے کی کی دعا شریک نہیں ہے تو وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں. نے ہے کہ ایسی بندوبست کیا جائے الگ ہی جگہ بنائی جائے الگ بنانے کی ضرورت ہے اور تھوڑا جو پنڈال ہے اسی کے اندر اپنے آپ تک کیے یہ مانا ہے جب وہ بھی مشکل میں جا چلنا ہو ایسا کے تم اوسل کرا سا جا تم کن منگواؤ اس کی اولا مکما پلنگ کا بھی جو اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو یا تم کوئی کر کے آیا جا کو نے چوسٹوں پر کی ہے اور پانی تمہیں نہیں پڑا حکم یہ ہے کہ حالت جنابت میں اس وقت تک تم نے لوگ کے قریب نہیں جانا مسجدوں کے قریب میں جانا ہتھا کر سب چیز ہتھا کر تو روسر کا دو اب روسر کرنا ہے لیکن پانی موجود نہیں حسل کی ضرورت ہو یا وضو کی ضرورت ہو یا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 شہید کہتے ہیں اس مٹی کو جو گرد کے اندر ہوتی ہے گرد ووار والی مٹی جو آپ کو ہر جگہ پہ دستیاب ہو جاتی ہے آپ صفائی کر کے ہٹیں اور تھوڑی دیر بعد دیکھیں تو کٹنگ پہ پھر ہوئی مٹی جمع ہو ہے اڑ رہی ہوتی نا اڑ جاتی ہے پھر وہ آ کے بیٹھ ہے پھر اس کو آپ وار کے ساتھ اور اگر کوئی چند دن تک دیواریں سرنا کی جائیں تو دیوار میں بندہ ہاتھ پھیرے تو پھر بھی بڑی ساری مٹی آپ کو لگ جاتی ہے یہ ہے تحید گرد و غبار والی مٹی اس گرد و غبار والی مٹی سے تیزم کرنا کچھ لوگوں کو دیکھا گیا وہ کیا کرتے ہیں کہ تیزوں کرنے کے لیے وہ مٹی کے تھے وہ رکھ لیتے وہ شہید نہیں ہے سو آپ ہے لیکن شہید نہیں مٹی ہے لیکن گرد نہیں شہید اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو اوپر کو اس کی ہے اوپر چڑھ جاتی ہے گرد بن کی اٹھتی ہے وہ شدید کہلاتی ہے تو اگر کبھی مطلب ہے کہ اس کی ضرورت ہو کسی کے لیے تو اس کو جمع کرنے کے لیے کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا مثال کے طور پہ تو گھر میں جھاڑو ہی پھیر دیا جائے تو بڑی گرد والی مٹی جمع ہو جاتی ہے یا وہ ویسم کلیمر سے آپ کلیز صاف کرتے ہیں جی یہ ساری کے دست کی دکتی ہے گرد جب کسی مریض کو اس طرح پیش کرنی ہے تو یہ جی دست تلاش کرنا کوئی مشکل نہیں ہے یہ بڑی آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے لیکن وہ جو جھیلے نہ وہ اور چیز ہے اس کے اوپر رقبے شریر نہیں بولا جاتا پتہ ان شہری کی اس شہید سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا ہسہ کر لو انٹو بن و پورا یقین اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ محاف کرنے والا نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا یش تارون اب لال آمراہی خریدتے ہیں وہ یو ریدون سلیب اور وہ چاہتے ہیں کہ تم راستے سے ہٹ جاؤ گمراہ ہو جاؤ واہ اللہ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے بقا قابل ولیم باقا قابل اور اللہ تعالیٰ کافی ہے دوست ہونے کے اعتبار سے اور اللہ ہی کافی ہے مددگار ہونے کے اعتبار سے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا محبوب اللہ والا بھی چاہیے اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور دوسرے کے سرد عمل سے متنوع کرنے کے بعد اب ان کے کچھ جو مسائل تھے شراب وغیرہ تھے اس کے اوپر اللہ تعالی تعالیٰ نے تبدیل فرمائی ہے کہ اس سے بچ جاؤ یہ بہتر نہیں ہے اس حالت میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آؤ اور پھر نماز کے لیے جو ضرورت کی تیمم غسل اس کا اللہ سبحانہ ہوا تو اللہ نے تذکرہ کیا تو اس کے بعد اب یہاں پہ جو مدینہ کے جو مدینے کے یہود تھے ان کی سازشوں کا تفصیلی ذکر اللہ تعالی نے شروع کر دیا ہے تو یہود کو تو ترنگ میں بھی مسلمانوں سے تھا کیونکہ یہود کا تو بڑی سب قسم کی شریعت کی اور بڑے سخت قوانین تھے ان کے لیے وہ بھی ان کے ظلم کی وجہ اللہ تعالیٰ کی بباؤ کے نا فرمانیاں کرتے تھے اللہ نے سخت ترین اخکامات ان کے لیے نورا کر دیے کسی جسے کو جسم کو بھی اگر پیشاب لگ جاتا تو بارنا کرتا دھونے پر واقع نہیں اور مسلمانوں کو دھونے کی رخصت ملی اور پانی نہ صورت میں اور زیادہ اوسط مل گئی تھے کی تو یہ اپنے حسر میں اور زیادہ جلنے لگے مسلمانوں کے اوپر اللہ بڑا مہربان ہے حالانکہ یہ حور پر اللہ تعالی نے جتنی مہربانیاں کی وہ کچھ کم نہیں تھی کھانا پینا پکا پتا ہے من و سلوا یعنی پکڑو اور کھاؤ گے آسمان سے دھوپ آتی تھی دھوپ اسے بدلنے سے چلیے بادلوں کا سایہ پینے کے لیے پانی چاہیے ایک نہیں بارہ قسمیں بارہ قبیلے تھے بارہ قسمیں پانی پینے کے لیے اللہ تعالی نے ان کی ہر ہر خاص پوری کی اب ظاہری بات ہے مسلمان کی گاڑی کی اب انہوں نے اللہ سبحانہ بھانا ہوا کی نعمتوں سے حد اٹھانے کے باوجود کترانے نعمت کیا پھر ان پر ہونا شروع ہوگا کئی حالاتی نے ان پر حرام کر دی گئی تو مسلمانوں کے لیے جو سہولیات نازل ہوتی ہیں اس سے یہ لوگ بڑے پریشان یہ حسد میں ڈر جاتے ہیں اسی حسد کی وجہ سے وہ خود مسلمان نہیں ہوتے تھے بلکہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی کافی ہوتے ہیں جیسے کہ سورہ بہران اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ بدہ فکیلوں کی عادل کتاب پہلے کتاب میں سے بہت زیادہ لوگ یہ چاہتے ہیں کاش کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی حالت میں لڑکاتے خاصا کر میں انڈین خوشی صرف اثر کی وجہ سے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 اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے دوست اور مددگار مہنگے اعبار سے یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر تم لور رہے رکھو گے اللہ سے تعلق جوڑی رکھو گے تو ان کا حسد اور ان کا غربت اور ان کی دشمنی اور ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگا سکتی وہ اللہ عید اور وقل اس سے ہی امیدار جو بھی فادشی ہوتا ہے اس کی سازشیں اسی کو ہی گھیر لیتی ہیں اہل ایمان کا اللہ تک تبقل کرنے والوں کا کچھ نہیں سکتے